جانے کا مل یہ ایک دائرہ ہے दायरे को अगर आप छोटा बनाएंगे तो इसका कुतर भी छोटा होगा दायरे को बड़ा बनाएंगे कुतर बड़ा होगा मजीद बड़ा बनाएंगे कुतर मजीद मजीद बड़ा हो जाए ऐसे ही یہ کتر ہے اور یہ محیط ہے یہ محیط اس کو محیط کہتے ہیں یہ کتر ہے تو کتر اور محیط میں سے اگر ایک چیز کو بڑھاتے ہیں تو دوسری چیز خود بڑھ جاتی ہے ایک چیز کو کم کرتے ہیں دوسری چیز خود کم ہو جاتی ہے ان کے درمیان ایک نسبت ہے خاص قسم کی نسبت اس نسبت سے یہ بڑھتے ہیں اس نسبت سے یہ دونوں کم ہوتے ہیں <coughs> یہ مشہور پہلے بھی آپ کو شاید پتہ ہو کہ نسبت جو ہے نا وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو راست کہتے ہیں ایک کو ماکوس کہتے ہیں نسبت راست یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو بڑھانے سے دوسری چیز بھی بڑھ جائے اور ایک چیز کو کم کرنے سے دوسری کم ہو جائے نسبت راست کہتے ہیں دوسری نسبت محکوس ہوتی ہے کہ ایک چیز کو بڑھایا تو دوسری چیز کم ہوگی ایک کو کم کیا تو دوسری چیز بڑھ گئی تو یہ نسبت محکوس ہوتی ہے مثلاً اس کی مشال نسبت ماقوص کی یہ دیتے ہیں کہ جیسے چار مزدور ایک دیوار دو دن میں بناتے ہیں تو آٹھ مزدور کتنے دن میں بنائیں گے ایک دن میں بنائیں گے مزدور بڑھا دیں گے تو دن کم ہو جائیں گے اگر مزدوروں کو دو کر دیں تو دن کتنے ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے یعنی چار مزدور ایک دیوار بناتے ہیں دو دن میں تو آٹھ بنائیں گے ایک دن میں اور سولہ بنا دیں گے دن میں اور دو مزدور اگر لگا دیں تو وہ چار دن لگا دیں گے چار مزدور دو دن میں تو دو مزدور چار دن میں دیوار بنائیں گے یہ مارکوش نسبت ہے کہ ایک کو بڑھاتے ہیں یعنی مزدور بڑھائیں گے تو دن کم ہو جائے. دنوں کو بڑھائیں گے تو مزدور کم ہو جائیں گے تو ایسا ایک دو نسبت ماقوس کر دوسری راست میں یہ کہ ودر کو بڑھاتے ہیں تو کتر کو بڑھاتے ہیں تو ہٹ بڑھ جاتا ہے کتر کو کم کرتے ہیں تو وہ ہٹ کم ہو جاتا ہے تو یہاں ان دونوں میں نسبت راست ہے اور وہ نسبت راست ہے کتنی اس نسبت سے بڑھتے اور کم ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نسبت اس نسبت کو جو نسبت ان کے اندر ہے اس کا پہلے انہوں نے نام رکھا ہے اس نسبت وہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں نسبت ہے پائی کی کون سی نسبت ہے پائی پائی کی نسبت ہے پی آئی ایسے بھی لکھتے ہیں اور پائی ایسے بھی لکھتے ہیں اس کی علامت یہ ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہے پائی تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ اس کو یہ جو محیط ہے اس کو یہاں سے کاٹ کر سیدھا کر دیں سے اور ادھر کر دیں سیدھا اور یہ کتر اس کا لے لیں تو یہ جتنا لمبا ہوگا وہاں سے یہاں تک تو اس کتر کو اگر ناپنا شروع کریں تو یہ تین کوڑے تین اشرے ایک چار اتنے کتر اس میں آئیں گے اگر ناپنا شروع کریں تو تین اشرے ایک چار کتر کے برابر ہوگا محیط جس کو موٹی موٹی نسبت کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ تین کے درمیان میں نسبت بائیس پٹا سات کی ہوتی ہے 22 والا سات کا مطلب یہ کہ اگر محیط 22 انچ کا ہے تو کتر جو ہے نا وہ سات انچ ہوگا محیط 22 انچ کا ہے تو کتر سات انچ کا ہوگا تو 22 کو ڈر سات پر تقسیم کریں تو جواب ہے تین ایک چار یعنی محیط کتر سے تین ایک چار گنا بڑا ہوتا ہے ہیت سے تین ایشری ایک چار گنا بڑا ہوتا ہے اس کو نسبت کو کہتے ہیں یہ نسبت پائی کی بائیس بٹا سات کی نسبت ہے بائیس بٹا سات کا مطلب تین ایشری ایک چار ہے اور اس نسبت کا نام پائی رکھا ہوا پائی اس کا نام تو جہاں بھی لفظ پائی بولتے ہیں پائی تو پائی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تین اشاریہ ایک چار اور اس کا مفہومی ہوتا ہے کہ یہ محیط اور کتر کے درمیان میں نسبت ہے محیط اور کتر کے درمیان میں نسبت ہے جب بھی پائی کا لفظ بولا جائے تو یہ کہیں گے کہ پائی محیط اور کتر کے درمیان میں نسبت کا نام ہے اور وہ ہے کون سے نسبت تین اشاریہ ایک چار کی نسبت ہے یہ بات آسان ہے نا? आने यार को यह दो तीन ऐसे भी एक जानिए मोटी मोटी निस्बत है मोटी मोटी निस्बत अगर गहराई से देखा जाए तो फिर इससे थोड़ी सी बारी निस्बत बोल लेते हैं कभी कभी और वो होती है तीन सौ पचपन बटा एक सौ तेरह بائیس بٹا سات اور یہ تقریباً ایک ہی ہیں تھوڑا سا فرق ہے کلپی ایک ہی تو ہوگا نا آپ کے پاس اس میں بائیس بٹا سات یعنی بائیس تقسیم سات کریں گے کیا جواب ہے اس کا بائیس تقسیم سات برابر تین شاہیاں ایک چار آ گئی ہے दो आठ आग आगे पांच सात एक चार पांच सात एक चार एक चार इतना काफी ये है <laughs> अगर आप तीन सौ पचपन तक सिम एक सौ तेरह करें एक चार थी। थी। तीन सालिया एक पांच नौ दो नौ दो नौ दो नौ नौ ऐसे ना तो फर्क हो गया ना इसमें जरूर यह तीन से एक चार है यह भी से एक चार लेकिन यह दो आठ है यह एक पांच तो यहां से फर्क हो गया ठीक है एक निस्बत इससे भी मजीद ये, ये ज्यादा बेहतर है इससे बाईस बढ़ा साहब से, से। यह निस्बत بٹا ساٹھ سے زیادہ بہتر ہے ایک مزید اس سے اور بھی بہتر ہے وہ نسبت آپ اگر اپنے کیلکولیٹر دیں ش کا بٹن دبا دیں اور نیچے نیچے سب سے آپ نے ای ایکس پی لکھا ہوا ہے شاید اس کو دبا دیں ای ایکس پی کے اوپر پائپ بنا یا کس کے اوپر پائی بنوا نا تو اس کو دبائیں اور برابر کا بٹن دبا तीन चारे एक चार एक पांच नौ दो नौ पांच चार ऐसा आ ये देखो इसके साथ यहाँ एक चार एक चार एक पांच एक दो आगे ये नौ दो है ये छह पांच ٹھیک ہے بہت آگے چل کے یہ مزید تھوڑی سی تبدیلی ہو رہی ہے یہ والی نسبت یہ اس سے بھی رہتا ہے ٹھیک ہے جو بڑے حساب کتاب ہوتے ہیں زیادہ گہرائی کے ساتھ جو حساب کرنا ہوتا ہے پھر یہ لیتے ہیں اگر اس سے کچھ کم تو یہ لیتے ہیں ایسے موٹا موٹا حساب کرنا تو یہ لیتے ہیں ہم عمومی طور پر تین ایشو ایک چار لے لیتے ہیں بس مزید آگے والے عدد لیتے ہی نہیں دو ایک چار سمجھ میں آیا بات اس کو پائی کہتے اس کا نام ہے پائی <coughs> <coughs> تاریخ اس کی یہی ہوگی کہ محیط اور پتر کے درمیان میں نسبت کا نام ہے پائی محیط اور پتر کے درمیان میں نسبت ہے کا نام ذرا ذرا نے رہتی پڑھی ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پائی عام استعمال ہوتی رہتی ہے ایسی یہ تو ایسے میں نے کے طور پہ بتائیے آپ کو اب آگے یہ بات ہے وہ یہ وہ بھی آسان ہے کچھ بھی نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کے غالب آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلس ہے مسلس قائمت الزادی ہے قائمت الزادی ہے مسلس مسلس میں جو اضلاع ہیں اس کے تین ہیں ایک ضلع دوسرا ضلع تیسرا ضلع تین زاویے ہیں ایک زاویہ دوسرا زاویہ تیسرا زاویہ <تصفح> یہ جو تین زاویے ہیں اور تین ازلا ہیں ان کے پہلے نام متعلق کر لیتے ہیں مثلاً اضلاع کے نام پہلے متعلق کر لیتا ہوں یہ ایک اوپر والا زاویہ یہ زاوی ہے نہیں والا یہ نبے درجے کا ہوتا ہے ہمیشہ قائم تو زاویہ میں ایک زاویہ نبے درجے کا ہو رہا ہے یہ ہمیشہ اس کے سامنے والے مزید ہے اس کے سامنے والے جو ضلع ہے اس ضلع کا نام ہمیشہ گتر ہوتا ہے پکا نام ہے اس کا یہ بتا رہے گا باقی یہ جو دو ضلع ہیں ان دونوں ضلعوں میں سے ایک کا نام متقابلہ ہوتا ہے ایک کا نام متصلہ ہوتا ہے متقابلہ کا مطلب سامنے متصلہ کا مطلب ساتھ لگا ہوا ہے اگر ہم اس زیے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے سامنے یہ ہے یہ متقابلہ ہوگا اور اس کے ساتھ یہ ہے یہ متصر ہوگا ٹھیک ہو گیا اگر ہم اس زاویے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے سامنے یہ ہے متقابلہ اس کے ساتھ یہ ہے متصرہ گو کے متقابلہ قابلہ اور متصل یہ اضافی نام وطر طبقہ مستقل نام متر قابل متصلہ قدمتے کہتے ہیں وہ قدم تے کیوں وہ اس زاویے کے اعتبار سے بدلتے ہیں اگر یہ مظامیہ مراد ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک یہ ہے تو پھر یہ متقابلہ یہ اگر ٹھیک اس کو سمجھ ہیں تو یہ متقابلہ قابل یہ متصل متر قابل جس زاویے سے آپ بحث کر رہے ہیں محبوش ان زاویہ جو ہے اس کے سامنے والا متقابل ہوگا اور اس کے ساتھ والا متصل ہوگا ساتھ یہ بھی ہوگا لیکن یہ غیر ہے پکا ہے پہلے اس کے نام تھوڑی چلے گی یہ دوسرا جو ہے اس کا نام تبدیل ہوتا رہے گا کبھی متقبلہ بن جائے کبھی متصلہ بن جائے گا اتنی بات ہوگی نہیں مشکل تو نہیں ہے اس میں آسان بات ہے چلو یہ ہو رہا اگلی بات وہ یہ کہ اگر میں اس متصلہ کو پڑھاتا ہوں یہاں تک لے جاتا ہوں اور مسلس کو باقی رکھنا چاہتا ہوں تو ادھر سے ایسے مسلس باقی ہے میں نے صرف متصلہ کو پڑھایا یہاں تک لے گیا لیکن اس کے سے एक तो काम यह हुआ कि यह वाला मुझे था ना पहले छोटा था इतना अब इतना बढ़ गया खुद बहुत जिन्हें मुद्दों को बढ़ाने से वचन बढ़ गया दूसरा काम हुआ कि यह वाला जादिया आपको नजर आ रहा पहले छोटा था अब यह बड़ा हो गया यही वा चीज बढ़ तीसरा काम यह हुआ یہ پہلے بڑا تھا اب یہ چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے تین کام ایک میں نے ایک چیز بڑھائی مطلب یہ متصرا بڑھایا اس سے مطلب بڑھ گیا یہ بھی بڑھ گیا یہ چھوٹا ہو گیا صحیح سمجھ میں اب ایک کو چھیڑنے سے تین چیزیں چھڑ اور ان میں سے باز بڑھی اور باز کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا بعض کے درمیان میں نسبت راست ہے بعض کے درمیان میں ماپوش ہے اس کو بڑھانے سے یہ بڑھا یعنی ان کے درمیان نسبت راست ہے اس کو بڑھانے سے یہ بڑھ گیا یہ آپس میں نسبت راست ہوئی لیکن اس کو بڑھانے سے یہ زایا کم ہو گیا چھوٹا ہو گیا تو ان کے درمیان نسبت ماپوش ہو ٹھیک ہو گیا جی وہاں یہ تھا کہ کتر کے درمیان میں دو ہی وہ دو چیزیں تھیں ایک وہ کترتا ایک کو بڑھاتے تھے دوسرا بڑھتا تھا ایک کو کم کرتا ہے دوسرا کم ہوتا تھا چیزیں دو ہی تھی اور ان میں سے ایک کو بڑھانے سے جو نسبت بڑھتا ہی تھا کم نہیں ہوتا تھا تو رسبت بھی ایک ہی تھی تو ہم نے ایک ہی نسبت بھی گزارا کر دیا کہ بھائی اس کی رسوت بنا دی کہ ایک چار اور گزارا چل گیا لیکن یہاں ایک نسبت نہیں چل سکتی تھی کیونکہ ابھی خاص نسبت سے کام ہوتے پڑے ہوئے نا ایک نسبت نہیں چل سکتی تھی اس لیے ان کو ایک سے زائد رسوتیں بنانی پڑی ایک سے زائد رسوتیں بنائی انہوں نے اور پھر اس کو کنٹرول کیا انہوں نے کہ یہ کتنا پڑتا ہے اس کو کنٹرول آسان تھا کہ تین سے ایک چار نسبت نکال لی اور جو بھی ضرورت پڑے گی تو وہ اگر وہی معلوم ہے تو قدر معلوم کر دیں گے قدر معلوم ہے تو وہی معروف کر دیں گے دو ہی چیزیں تھیں ہندو کے درمیان میں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں بنتی تھی لیکن یہاں چیزیں زیادہ تھیں اس لیے ایک تو ایک تو نسبتیں زیادہ بنانی پڑی نسبتیں انہوں نے بنائی تین بنیادی ہیں تین فرنی ہیں بنیادی نسبتیں تین بنائی جیسے وہاں نسبتوں کا نام رکھا تھا موغ اور پتل کے درمیان میں نسبت کا نام رکھ دیا تھا پائی اس کی علامت تھی یہ ایسے وہ ہیں yes. ان کے درمیان میں انہوں نے تین نسبتیں بنائی پہلے ایک کا نام رکھیے سائن ایک کا نام رکھیے گوس ایک کا نام رکھے ٹین سائن ہاس ٹین تین نسبتے کو کہا انہوں نے یہ وہی سے ہے دیکھو اکیلی سورت میں بنتی ہیں چھ نکالی تھی رہ پائی تھی اس میں یہ کیا تھا انہوں نے की کو مہی کی لمبائی پر تقسیم کیا تھا محک بائیسر سات انچ اس کو تقسیم کیا تھا تو بائیس مٹر سات دینا چلیے ایک چار ہو گیا مہی تقسیم کتر ایسے نسبت نکالی تھی یہاں پر اگلی صورتیں بنتی ہیں چھ کیا کہ متقابلہ نسبت بنا دی تک دوسری نسبت بنا دی نسبت بنا, بنا دی پھر ان چیز کر لیا دیکھئے پہلی نسبت بنی متقابلہ کٹاوا تک اس کو یاد لے لیں اس کے نام رکھیے سائن ٹھیک ہے بنائی بٹا بٹاوت اس کا نام رکھتی ہے تیسری بنائی متقابلہ بٹا متصرا اس کا نام ٹین رہتی ہے ٹھیکوں کے لیے تین نسبتے بن گئی پھر ہمیں کیا کہ یہ جو متقابلہ بٹا بٹاوتر ہے وزرکٹن بٹا ہے مطلق کابلہ بھی ہو سکتا ہے متصا کٹا کرے تو بہتر تصویر بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی متصلہ ہو سکتا ہے اگلی شروع سے لیکن بنیادی یہ ہے کہ تین ہے اس لیے ہم ان تین پہ بات کریں بلکہ بھی نہیں تین کو پکا کریں گے بات تو بعد میں دیکھیں گے پکا کریں گے اس کے بعد میں نسبتیں بنانی تھیں کہ ان کی آپس میں کوئی نسبتیں طے کریں وہ نسبتیں بنانے کے لیے انہوں نے پہلے کیا گیا متقابلہ بٹاوتر کر کے اس کا نام سائن رکھ دیا متصلا بٹاوتر کر کے اس کا نام کوس رکھ دیا متقابلہ بٹا متصلہ کر کے اس کا نام ڈینڈ رکھ دیا جی رکھ دیا نام لیکن ساتھ ہم کے ذہن میں یہ بات آئی متقابلہ بٹا متصلہ یہ متقابلہ بٹا وطن ہم کرتے دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متقابلہ کی پیمائی تقسیم وطن کی پیمائش جتنی پیمائش اس کی ہے وہ تقسیم وہ لیکن متقابلہ اور کی پیمائش تو بدلتی رہے گی اگر مسلح چھوٹی ہے تو یہ چھوٹا ہوگا بڑی ہے تو ہوگا تو یہ پیمائش تو بدلتی رہے گی ضابطہ تو نہیں بن سکے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ متقابلہ ہوا متصلہ میں یہ زاویہ کبھی چھوٹا ہوگا کبھی بڑا ہوگا تو ایک چیز تو نہیں بن سکے گی انہوں نے کہا کہ پھر اس کو متویر کرنا چاہیے متویر کیسے رکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ زاویہ کے بارے میں بھی دیتے ہیں کہ یہ زاویہ اگر مثلاً تیس درجی کا ہے تو متقابلہ بیٹا متصلا اور متقابلہ بیٹا وتک وہ کیا ہوگا اس کی قیمت ہم ادھر بھی دیتے پھر وہ یہ ہے کہ یہ جاویا اگر اکتیس مر جگہ جائے تو گا جب اکیس اکتیس کریں گے تو کچھ فرق آئے گا اس میں اکتیس مر جے ادھر تو بڑھ جائے گا تھوڑا چھوٹا کرنا پڑے گا ایسے آئے گا اکتیس ہوگا تو اس فرق لہٰذا پھر کچھ اور ہوگا لہذا میں ہم ایسا کر دیتے ہیں زیادہ یہ ہی بنا لیتے ہیں کہ اس سائن کے بعد زاویہ لکھ لیتے ہیں اگر بیس درجے کا زاویہ ہے تو اس کو متبادلہ کرنا متصلہ کے لیے جایا جائے گا تیس کا دے دیا جا گا چالیس کا دھویا آئے گا پچاس کا دیا آئے گا اس کی ہم فیلس ٹیبل بنا ہیں کیونکہ وہاں تو ایک ہی چیز تھی نا تو چونکہ نشری ایک چار بن گیا وہ ہر ایک کو یاد ہو گیا ختم یہاں ایک چیز رہ نہیں سکتی تھی اس لیے رہ سکتے تھی کہ جواب مختلف آنے تھے اگر یہ مسلس ایک ہی رہنی ہوتی پھر تو اس کا مطلب تیس کا سائن جو ہے نا شریعہ پانچ بن جاتا اور یہ افیشل ہی ہو جاتا لیکن یہ زادیا تیس کا نہیں رہنا ہی. یہ وادیا کبھی تیس کا مطلب کبھی بتیس بتیس تینتیس چونتیس یا نواسی تک لگی جائے اور اسی طرح یہ جو ہے نا وہ کم بھی ہو سکتا ہے تیس انتیس اٹھائیس اور ایک درجے تک بھی جا سکتے ہیں تو یہ جب زالیہ بدلے گا تو ان کی نسبت میں بھی فرق آئے گا تو انہوں کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر ایک درجے کا ایک سے لے کر نواسی درجات تک ہر ایک کا الگ الگ متعین کرنا پڑے گا کہ ایک درجے کا زالیہ ہے تو پتر کابل کو وطر کے رکشے کرنے سے یہ جواب آئے گا दो का है तो यह जवाब आएगा तीन का है तो यह जवाब आएगा चार का है तो यह जवाब आएगा इसलिए फ्रहिश करा ले तो इन्होंने फ्रहिश करा दी इसका मतलब तय किया होगा इन्होंने के ये एक दर्जे का जब बनाया इसके मुताबना के दर्शन किया जो जवाब आएंगे ऊपर लिख दिया हमने साइन कितने का एक दर्जे का اس کو تقسیم کیا اس پر جو جواب آیا اس پر اس نے کچھ ادھر لکھ دیا پھر اس کو تھوڑا بڑھا کے دو درجے کو بنایا پھر جو تقسیم کیا جو جواب ہے وہ دیا پھر اس کو تین درجے کا بڑھایا بنایا پھر چار کا بنایا جواب آیا ادھر لکھتے گئے ایسے کر کر کے نواسی درجے تک یا نبے درجے تک یہ لکھتے گئے ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے درجے کا درجہ بنایا وہ متصلر کو متوقع تقسیم کیا فوٹس کی ٹیبل بنا دی یہ بنائی تھی یہ کی ایک درجہ دو درجہ تین درجہ چار درجہ اور نبے درجے تک اس کو بھی لے گیا پھر انہوں نے ٹین کی ٹیبل بنائی ٹین ایک درجہ کا دو درجہ کا تین درجہ کا یہ بھی نوے درجے دیکھے جی ایسے کرتے ہی نوی کرتے ہیں تو اس طرح ایک ٹیبلیاں بنانی اب آپ کو جب بھی کہیں معلوم کرنا ہوتا تھا کہ ایک درجے کا سائن کیا سائن کے مطلب کہ ایک درجے کا جب زاویہ ہوئی ایک درجہ تو متبادلہ کو بطر پرتشت کرنے سے کیا جواب آئے گا تو سامنے وہاں بھی جاتا تھا دس درجے ہیں دس درجے کا ذایہ ہے تو متقابلہ کو وطر پر تقسیم کرنے سے کیا جواب آئے گا وہ باہر لکھا ہوتا تھا ادھر دس درجے کے سامنے آئے گا ایسے ٹیبل ملتے تھے پہلے بنے ابھی بھی ملتے ہیں بازار میں اصل بتاؤ کے اندر بھی دو رکشا دلاز ہے اس کے آخر میں یہ ٹیبل دیے ہوئے ہیں اسی طرح کے ٹیبل بنا کے دیے ہوئے ہیں کہ ایک درجے سے لے کر نبے درجے تک سائن سے ایک تک کاسٹ ایک سے تک ایک سے تک ٹین ایک کے ماقوص پوری سارے اس میں دیے ہوئے کہ یہ جو سائن کا اصل کو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سائن کاسٹ ٹین یہ اصل یہ اس مسلس کے اضلاع ہیں ان کی باہمی نسبتیں مسلس کے اضلاع کی اور زاویوں کے درمیان میں بننے والی نسبتوں کے نام ہے جیسے پائی کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ محیط اور قطر کے درمیان میں نسبت کا نام ہے اسی طرح سائن کوس ٹین یہ بھی مسلس کے اضلاع اور زاویوں کے درمیان میں نسبت کا نام ہے بس اتنی سی بات ہے اس میں سمجھ میں آئی یا آ کے چلی گئی حاصل کلام یہ حاصل محسوس نہیں حاصل حاصل کلام یہ ہے کہ سائن کراس ٹین یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ مسلس کے زاویے اور اضلاع کے درمیان نسبتوں کے نام ہے اگر یہ بھی سمجھ میں آئی بات تو تب بھی کافی ہے انشاءاللہ سم ہوگا ان کے درمیان میں نشرتوں کے نام ہے تین نام ہے سائن کوس ٹین یہ سائن نام ہے متقابلہ، کابلا بٹا متصلا <تصفح> کا متر کابلا وطر کے درمیان میں اور کوس نام ہے متصلا بٹا وطر اور ٹین نام ہے متقابلہ، کابلا بٹا ان کے ساتھ ہم تھیٹا لگاتے ہیں تھیٹا سائن تھیٹا متقابلہ وٹا وطن تھیٹا متصلہ تسیلا بٹا وطن ٹین تھیٹا متقابلہ تقابلہ بٹا متصلا یہ تھیٹا کا مطلب ایک نامعلوم زاویہ اس کی جگہ کوئی بھی زاویہ ڈال سکتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں اس طرح الفا پیٹا کا منگ اور اس میں اندر تھیٹا بھی ہے وہ بھی ہے سب یہ جو ایک مہتر نشود انہوں نے بنا دی جب نشود بن گئی اور چاٹ بن گئے اس کے پھر اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ طلبہ جو ہے نا وہ یہ چاٹ لے کر جب اپنے پاس رکھتے تھے جب ضرورت پیش آتی تھی اس کو استعمال کرتے تھے چاٹ کو نکال کے دیکھ لیتے تھے اور پھر جب ایک دھیان دینا ہوتا تھا جہاں میں وہ چاٹ ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی تھی وہ ساتھ لے جاتے تھے چاٹ چارٹ لے کے پاؤں گمتا گرے نئے دور آ گیا انہوں نے یہ کمپیوٹر لے کے بنا دیا جو آپ کے پاس موجود ہے اس کمپیوٹر کے دماغ میں ڈال دیا کہ کون سے درجے کا سائن کیا ہے کون سے درجے کا پوز کیا ہے کون سے درجے کا ٹین کیا ہے وہ پورا اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ میں نے مسلس بنائی ہے مثال کے طور پر اور اس پر یہ زا ہے تیس درجے کا تو اس کے متقابلہ کو وطر پر تقسیم کرنے سے کیا جواب آئے گا یہ وطن ہے یہ متقابلہ ہے اس کو اس پر تقسیم کرنے سے کیا جواب آئے گا ٹھیک ہے تو آپ آرام سے کیونکہ متقابلہ کا بتا کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ،, یہ سائن کو کہتے ہیں لہذا آپ ایسا کریں گے کہ اپنے کلگولیٹر میں سائن کا بٹن دبائیں گے اس کے بعد یہ تیس لکھ دیں گے اس کے بعد برابر کا بٹن دبا دیں دبا کے دیکھیں گے کیا نکلتا ہے شنیہ پانچ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ یہ زادیہ اگر آپ نے تیس کا بنایا ہے تو اس متقابلہ کی لمبائی کو وطن کی لمبائی پر تقسیم کریں گے जवाब शिक्रेश पहुंचाएगा एक बात समझ में हैं और अगर आप यह रात 30 का है इसके बुतसीला को वतन पर तकसीम करने यानी क्रॉस मालूम करेंगे के जवाब क्या आएगा शिक्रशरी छह आठ आ गए कितना देखेंगे क्रस तीस आठ छह छान करने जाए ये है तीस वर्जे का मैं मुतकाबिला को मुतसिला के तक सीम करूं तो क्या जवाब आएगा तो क्या मालूम पड़ेगा ट्रेन मालूम पड़ेगा तो क्या आता है ट्रेन तीस है सिपुर शहरी पांच साल जो भी है ठीक हो गया अगर आपको ऐसा हो मसला पेश आ जाए कि आपको यह पता चल गया आपके सामने मुसलस बनी हुई थी और यह जा बता दीगा कि जाविया क्या है لیکن آپ کے پاس اس کی مقدار معلوم تھی آپ کو اس کی مقدار اور اس کی مقدار بھی معلوم تھی یہ مطلب چار انچ ہے یہ آٹھ انچ ہے ٹھیک ہے مقدار معلوم تھی تو آپ نے کہا کہ یہ اضافیہ پتا کرو کتنے کا ہے تو آپ ایسے کہیں کہ آپ کے پاس متقابلہ معلوم ہے وطر بھی معلوم ہے متقابلہ کو وطر پر تقسیم کریں چار تک مارکیٹ نے دیکھا کہ شیور شریعلہ بنا یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے والے جو ٹیبل ہوتے تھے اس کے اندر تو یہ لکھا چلا ایک بندے کو بن لیا اس کے بعد شروع شری دو پہیے تیس درجے کا سریا پانچ تو ہم یہ کرتے تھے کہ جہاں جب یہ آ گیا تو ہم ادھر تلاش کرتے کرتے سریا پانچ یہ اچھا تو اس پر زیادہ یہ بنے گا یہ تیس درجہ ہے تو یہ تیس درجے یہ کرتے کرتے ادھر فریش میں دیکھ لیتے ابھی ویلکولیٹر آ گیا تو کیلکولیٹر میں یہ گیا تو اس کو انورس کر دیا دی اس کے بعد بھی دونوں فریشن ہو رہی تھے اس کے میں ने उसको अगर साइन तीस कहा था तो उसने आपको यह जवाब दिया था अगर आप उसको कहें इनवर्स साइन सिर पांच बताओ तो आपको यह जवाब देंगे दे। उसको तरीके आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे यदि साइन का बटन दबाएंगे सिर्फ पांच लिखेंगे बराबरी का बटन दबा देंगे शिफ्ट का बटन दबा के साइन का बटन बनाए और تیس آ گیا تو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ زاویہ آپ کا تیس کا ہے اگر آپ کے متقادلہ کو وطر پر تقسیم کرنے سے یہ جواب آیا ہے تو یہ زاویہ آپ کا تیس بچے کاشت تقسیم کیا مطلب یہ, نہیں یہ تھا. چار تھا او اور ساٹھ آ گیا بات سمجھ میں آیا بس بات کو کچھ کو سمجھ میں آئی ہوگی یقیناً اور کچھ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی یقیناً کچھ ہوگی بہن بہن آنے آنے آنے. ہوں گے بہن بہن درمیان پش کو آنے والے تینوں طرح سے ہوں گے انشاءاللہ لوگوں میں تو جن کو یقیناً سمجھ میں آئی ہے وہ بین بین کو سمجھائیں پھر جن کو بین بین سمجھ میں آئی ہے وہ سمجھ کر پھر جن کو بالکل نہیں آئی ان کو سمجھائیں <س diveodor> جس کا متصر یہ ہے جس کا یہ متصر ہے نا یہ <سلم> تو ہے <فائز> نا کیا آپ اس کو یہ کیونکہ اس کا متصلہ یہ ہے تو یہ ہیں حقیقی مسلس بنائیں گے تو حقیقی سازی ہے فرضی سب کو بنانا بات جتنی میں نے سمجھائی ہے یہ دو دو ساتھی جوڑی بنا کے ایک دوسرے کو سمجھائیں اپنے اپنے انداز سے سمجھائیں گے تو اللہ اس میں زیادہ فیور ہو جائے گا جو پرانے ساتھی ہیں وہ کسی نئے ساتھی کے ساتھ مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ بات آئی ہے یہ توسی بتا مس کاشر شلی جن حضرات کو یہ سمجھ میں آ ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور جن کے سمجھ میں نہیں آیا وہ اسی کو رکھنے کی یاد کریں دیکھے دیکھے وہ بھی شکر کر سمجھ میں نہیں آیا <laughs> <دیکھے laughs> آستے آستہ آئے گا ایک مہوا سے نہیں آتا ہے کبھی بھی تو آستہ آستے زور لگاتے جائیں گے آئے گا لیکن اتنی بار سمجھ سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سائن کو یہ نسبتوں کے نام ہے یہ تو بہت آسان سی بات ہے نسبتوں کے نام ہے وہ کیسے بنتی ہے وہ پیچھے پورا سسٹم ہے اب آگے جو بات ہے اصل بات جب یہ بات سمجھ میں آ کہ سائن کاس ٹین یہ نسبتوں کے نام ہیں یہ نسبتوں کے نام ہے سائن کوس ٹین نسبت अजला کے آپس میں سائن مرتقابلہ اور وطر کی نسبت کا نام ہے اور کوس متصلہ اور وطر کی نسبت کا نام ہے اور ٹین مرتقابلہ اور متصرہ کی نسبت کا نام ہے اب ایسا جو بات ہے ہمارے بڑی وہ یہ ہے کہ یہ مسلس اگر ہے یہ کام تو زاویہ ہے اس میں جو چھ چیزیں ہیں تین زاویے تین اضلاع ان میں سے تین ہمیں معلوم ہوں جن میں سے ایک ضلع ہونا ضروری ہے تین معلوم ہو جن میں سے ایک ضلع ہونا ضروری ہے تو پکیا تین ہم معلوم کرتے ہیں مسلس کی چھ چیزیں ہیں چھ میں سے تین ہمیں پتا ہو تین معلوم ہو تو پکیا جو مجمون ہیں وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں لیکن جو معلومات ہیں ان میں سے ایک ضلع ہونا ضروری ہے معلومات میں سے ایک ضلع ہونا ضروری ہے سب سے پہلے ہم اس لیے چلتے ہیں کہ ہمیں تیج... یہ ایک زاویہ تو معلوم ہوگا ہی ہر صورت میں کیونکہ یہ نوے درجے کا ہی قائم زاویہ ہے یہ نبے درجے کا ہی ہوگا یہ تو تین میں سے ایک تو ہی معلوم ہوگا باقی رہی دو چیزیں جو معلوم ہونا ضروری ہے وہ دونوں ضلع بھی ہو سکتے ہیں ایک صورت یہ ہوگی دونوں ضلع ہیں دوسری صورت یہ ہوگی ایک زالیہ ایک ضلع یہ جی دو چیزیں بنیں گے بلکہ جو جی دو چیزیں ہمیں معلوم ہیں یہ جی تو دونوں ضلع معلوم ہو یہ پھر ایک زاریا ایک ضلع معلوم ہو تو ہم بلکہ چیزیں معلوم کر سکتے ہیں باقی جتنے تین رہتی ہیں बात समय है कि कुल है छह चीजें इसमें मुसलस में उनमें से एक तो मालूम होगी ही वो तो मालूम अगर नहीं होगी तो हमारा काम ही नहीं बनेगा सिर से वो तो नबी की होगी लाजमी क्योंकि कायमो तो मुसलस का मतलब यही है कि एक का, कायमा है और काइमा नबी रजिए बाकी दो चीजें और मालूम होना जरूरी हैं और वह दोनों चीजें دونوں ضلع بھی ہو سکتے ہیں دونوں زادی بھی ہو سکتے ہیں دونوں ایک ضلع ایک زگے بھی ہو سکتے ہیں, ہیں لیکن اگر دونوں زادی ہیں کوئی ہمارا کام نہیں چلے گا یہ تو دونوں ضلع معلوم ہونے چاہیے یا हम ضلع ایک زگے معلوم ہونا چاہیے تو پھر ہم بلکہ ایک چیزیں معلوم ہیں ہم ایک مثال لے لیتے ہیں دونوں جو آنے تو اس میں جو صورتیں گی बनेगी कि मुद्र काबिला और व्रत मालूम दूसरी सूर्य जी बनेगी मुत्तिला और व्रत मालूम तीसरी शिवजी बनेगी मुद्र काबिला और मुत्तिलाूमो ये तीसरों के in <laughs> مجھول ہے یہ زیالوم وجود ہے یہ زیا معلوم موجود ہے تین چیزیں موجود ہیں توجود ہیں سچیں بھی بہت زبردست چیز ہے دلچسپ ہے اگر کسی کو سمجھ میں آتی ہو تو سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے زیادہ وہ چیز نہیں دنیا ہمارے پاس تین کڑے ہیں وہ جو بنائے تھے نا ہم نے سائن سیٹا برابر ہے متقابلہ بیٹھا ہوتا کوس تیٹا برابر ہے تسلیہ بیٹھا اور ٹین سیٹا برابر ہے سلا ان کو تو ہرٹا لگا کہ ویسے ہی یاد کر لیں نا آپ لوگ تبھی لکھنے نہ پڑے اچھا کہ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ سو سے پہلے کہ بدت کتنا ہے پہلا ٹارگیٹ ہمارا یہ بتشا کیا ہے اس کے لیے یہ جو ایک, یہ جو ایک ہے اس میں تین چیزیں ایک متقابلہ دوسرا وتن تیسرا تھیٹا تین چیزیں نا متقابلہ وتک تھیٹا بھی متبلا وتک تھیٹا متقابلہ, متقابلہ تین تین چیزیں ان تین چیزوں میں سے دو ہمیں پتہ ہوں گے تو تیسری ہم معلوم کر گے بس ہے میں سے اگر متقابلہ وطر معلوم ہو تو اگر زاویہ اور بہتر معلوم ہے تو وہ معلوم کر سکیں گے اگر متقابلہ اور زاویہ معلوم ہے تو بہتر معلوم ہو سکیں گے یہ بات سمجھ میں آئی یہاں پر کسی طرح اگر اس میں زاویہ اور بہتر معلوم تو چل جائے گا اور وہ تصرا معلوم ہے تو زاویہ پتہ چل گا زاویہ متصرا معلوم ہے تو چل جائے گا, گا. ان کو آپس میں ایک خاص وقت یہ کریں تو تب بھی کر سکتے ہیں اور یہ کریں تب کر سکیں گے یہ کریں تب کر سکیں گے لیکن تھوڑا سوچنا پڑے گا برائے جو انسان کا بخ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا اگر ہمارے پاس دو تو ہے ایک ہے متقابلہ ایک ہے متر ٹھیک ہے اب ہم تیسرا ہوتا ہے ان کے اندر زادیا زاویہ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے یہ ہے یہ اس کا معلوم رہنا نا ہمارا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک زالیا معلوم کر لیں ٹھیک ہے تو زالیہ معلوم کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے متقابلہ وطن اور زاویہ یہ کس میں استعمال ہوا ہے ان تینوں میں سائن میں استعمال ہوا ہے اگر دیکھیں گے اس میں متقابلہ استعمال ہوا لیکن وطن نہیں ہے کہ اس میں وطر ہے لیکن متقابلہ نہیں ہے ادھر دیکھیں کہ وطر بھی ہے متقابلہ بھی ہے اور زادیا جو ہے یہ نہیں ہے تو ہمیں زادیا نہیں ہے وہ معلوم ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ والا پوری اور آگے یہاں رکھ لیتے سائن جیتا برابر ہے متقابلہ بٹا بتا ٹھیک ہو گیا جی اس میں وطر کی متقابلہ کی ہے کہ متقابلہ کے بھی لکھیں گے वतन की जगह वतन इसकी मिदार देखेंगे साइन थीटा बराबर है मुतकाबिला आठ वतन पंद्रह प्रत्यक्षिण करके जवाब आता है आठ बटा पंद्रह सिपर इशारिया पांच साइन थीटा बराबर है सिपर इ सिपर इशारिया पांच, थीन। पांच थीन। है आगे भी है तीन चलो चार ले लेते हैं ठीक है ठीका? پانچ تین تین تین ٹھیک ہو گیا اب ہم نے زامیہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مثال ہے اس کے دے دیتا کو تین جمع چار برابر ہے سات صحیح ہے نا ہے کوئی مساوات ہیں میں مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ اس کی جگہ کیا ہے تین کو معلوم نہیں ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کس چیز میں چار جمع کروں تو سات جواب آئے گا تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہ چار تھوڑا اٹھا کے ادھر لے جاتا ہوں اور اس کے علاوہ جمع ہے مائنس ہو جائے گی تو یہ جگہ جائے ساری نشان ادھر ہو جائے گا سات منفی چار سے چار منفی کریں گے تین یعنی یہ جو سالیہ نشان ہے سواری نشان برابر تو برابر کی جو علامت ہوتی ہے اس کی ایک جانب سے کوئی چیز اٹھا کے دوسری جانب لے جائیں گے تو اس کی علامت بدل جاتی ہے ٹھیک ہے ادب ہے تو منفی مصیبت ہو جائے گا مثبت منفی ہو جائے گا ضرور تقسیم ہو جائے گا تقسیم تو ضرور ہو جائے گا ایک دوسرے کے محکوش ہے اس میں श ये साइन है और साइन का माकुश इनवर्स साइन होता है ये साइन का माकुश क्या है इनवर्स साइन है तो लिहाजा हम इस हमें जादिया चाहिए तो साइन को उधर उठा के ले जाएंगे तो ज्यादिया इधर जाएगा साइन इधर जाके इनवर्स हो जाएगा इनवर्स साइन शिक्रशर्या 5 3 तीन फिर समझ में दे? جادو چلے یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اگر ہم اس کو اقتل طریقے سمجھتے ہیں تو وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ آٹھ کو پندرہ وسیم کیا ہے میں چاہتا ہوں رادیا پہنچا ہے تو نسبت پتا چل گئی ان کی آپس میں کیا ہے تو نسبت سے میں نے رادیا معلوم کرنا ہے تو میں ماپو سائن معلوم کروں گا سیوریہ پانچ تین تین ہے ٹھیک ہے इसके इन्वर्स साइन मारोक करों को तो इजावी आएगा तो, तो पहले बताए ना कि आपको ऐसे चार्ट अगर बना होता और उसमें इधर कोई सिवन इशारिया पांच तीन दिन लिखा होता तो मैं देख लेता है कि यह कौन से वैसे उजावी है कौन सा ठीक है असल बात यह है लेकिन तरीकेकारे होता है कि इसमें साइन को उठा के जब इधर दे जाएंगे साइन इनवर्स बन जाता اٹھا کے سائن بن جائے گا ٹھیک ہے تو اب جو ہے کہ میرے پاس مساوات آئی بر سری پانچ دن کی اب میں شفٹ سائن بات کر سم پانچ دن کی لکھوں گا تو جواب آئے گا وہ زالیہ ہوگا لکھ کے دیکھیں ذرا کیا جواب آتا ہے دو دو لاکھ ہیں دو تین ہے بات ایک کی کوئی فرق نہیں پڑتا اسبارہ کہہ دوں اس کو देखिए हमारे पास एक मुसलस थी इस मुसलस में यह जिला हमें मालूम था आठ सेंटीमीटर दिया आठ इंच ये जिला मालूम था पंद्रह इंच जिला है बतला ये है बतर हम चाहते थे कि यह जाविया पता चल जाए तो इसके लिए हमने पहले यहां से कुलिया मुंतक किया कि कौन सा कुलिया लगेगा ہم نے وہ استعمال کرنا تھا جس میں جو معلوم ایک مجور آئے اور ہمیں یہ سائن ورک کلیا ملا اس کے اندر دو معلوم اور ایک مجور تھا تو ہم نے اس کو اٹھا کے ادھر لیا یاد آ کے رکھا پھر معلومات کو پہلے اس میں فٹ کیا جب متبادل کی جگہ آٹھ لکھ دیا وطن کی جگہ پندرہ لکھ دیا ان کو پھر تقسیم کیا تقسیم کیا تو جواب دیا اب یہ جو آیا ہے جواب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے درمیان میں نسبت یہ ہے وہ تو قابل ہوتا ہے یہ نسبت ہے اب یہ نسبت کب ہوگی یعنی یہ زامیہ کتنا ہوگی یہ نسبت ہوگی اس کے لیے ہم نے زامیہ معلوم کرنا تھا تو یہ جو سائن تھا نا اس کو اٹھا کے ہم ادھر لے گئے جب ادھر لے گئے تو سائن سے سائن انورس بن گیا انورس بنا تو اب ہمارے پاس کمپولیٹر موجود تھا اس کے ذریعے ہم نے شفٹ سائنس دبا کر یہ لکھ دیا تو جواب لیا گیا تو انہوں نے بتایا دیا کہ یہ زاویہ یہ جو ہے یہ بتیس اشاریہ دو دو آٹھ کا یہ زاویہ اپنے درجے کا ہے پتا نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا ان شاء اللہ تھوڑا تھوڑا سو لگا اب آفزر یہیں چھ رہنا گا ٹھیک ہے ادھر یہی مسلم ہمارے سامنے ہیں یہ ہم نے بتیس اشریا دو دو معلوم تو کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ جو زاویہ ہے نا یہ ایک زابطہ ہے مسلح کا ان لیکن اس کے تینوں زامیوں کی مقدار 180 ہوتی تین زامیوں کی مقدار جمع کریں کتنی ہوگی ایک سو اسی ایک سو اسی میں سے نبے گزے گا تو یہ ہے नو. باقی کتنے بچ گئے नو. باقی نوے بچ گئے ٹھیک میں سے بتیس یہ ہے بتیس ایشنیا دو آٹھ نبے میں سے نتیس میں کیا جواب آئے ستاون का मतलब है कि ये जालिया है सत्तावन निशा की सात का ठीक हो गया लेकिन जो है एक अपन तरीके से हुआ जो कायदे से नहीं, नहीं। ये वैसे हमें लगा के जो है वैसे मोटी मोटी महदमाज के जरिए से किया अब हम देखते हैं वाक्य ये हमारे जो असल तरीका उसके मुताबिक ये बनता है नहीं बनता उसको अगर देखेंगे تھوڑا سا غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس واضح کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس کے سامنے والا یہ متقابل بنتا ہے اور اس کے ساتھ یہ متصلہ بنتا ہے تو اس کو ہٹا کے یہاں سے ہم ادھر لکھیں گے متصلہ صحیح ہو گیا اور یہ تو بہتر ہے تو بہتری رہے گا اب ہم اگر پندرہ یہ وطن ہے تو متسیلا है وطن معلوم ہے ہم یہ زیادہ اگر معلوم کرنا چاہیں تو کون سا پلیہ لگائیں گے اٹھا کے لاتے ہیں اسی طرح جیسے یہ برابر ہو گیا पंद्रह कौश थीठा बराबर हो गया सिवर एशरिया पांच 3, तीन अब कौश को उठाएंगे उधर चल जाए थीठा बराबर हो गया कौशा समझ जाएगा ना सिवर ऐशरिया पांच तीन निकालने वाला क्या निकलता है देखिए सत्तारह ईशरिया सात सात जितना आपको टुक्के से निकालते میں کچھ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا بیچ اس مسلس سے ہم نے دو سالے معلوم کر لیے ہیں ان دو طریقوں سے ان دو طریقوں سے صحیح ہو گیا ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ ان کی مقداریں بدلتے ہیں لیکن اس مقدار کا کرنا ہی ہوگا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ایسا میں کہ اس کو بڑا کر دیں اس کو بڑا نہیں کرنا یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ دس انچ کر دیں یہ بیس کر دیں آپ کی بندی ہے یہ پندرہ کر دیں یہ چالیس کرنے آپ کو جتنا بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یہ مقدار بدلیں بدلنے کے بعد سائن کے ذریعے سے یہ معلوم کریں کوس کے ذریعے سے یہ معلوم کریں یہ سائن کا طریقہ ہے یہ کوس کا طریقہ ہے بس میں ابھی ابھی میں ایک مقبار نہیں کہتا ہوں تاکہ اس کے متعلق آپ کرنے دیکھیں متصل متقابلہ وہ متعین کر لیں گے जो मुसंद है इसका यह जो जिला है यह जो जिला है यह जो जिला है दस है चलो जो जिला है यह अठारह है ठीक है गी? अब आप यह जालिया मालूम करें और ये जालियां मालूम करें देखिए कैसे करें। یہ <محبت> <محبت> بڑا <سؤال> <سؤال> ضلع میں معلوم کرنا ہے ہم نے وقت تھوڑا ہے لیکن ہو جائے گا ان شاء زیادہ فرق نہیں ہے آسان ہے اور آپ لوگ چال پکڑ لیے پھر آسان ہو جائے گا ان اب دیکھیے ہمارے پاس وہی تین کلی ہیں سائن فاسٹینڈ تین کلیاں نا ہمارے پاس سائن فور اسٹینڈ والے ان میں سے پھر دوبارہ لکھ دیتا ہوں سائن چیٹا برابر ہے تقابلہ بنا ہوتا ہے برابر ہے بٹا بتا برابر ہے اب ہم ایک تو زاویہ کی ہمیں معلوم ہو گیا یہ کتنے درجے کا تھا سات چار کر رہے تھے بس کافی اتنا یہ زاویہ میں معلوم ہو گیا ہے یہ ضلع معلوم نہیں ہے یہ اس زاویہ کا کیا لگتا ہے متصلہ ہے اس میں لگتا ہے متصلہ لگتا ہے یہ لگتا ہے متقابلہ یہ لگتا ہے متبادل ہمیں متصلہ معلوم نہیں ہے متصلہ معلوم کرنا ہے تو ایک تو ہمیں کلیا ہو چاہیے اس کے اندر متصلہ ہو اور زاویہ تو ہر ایک پلے کے اندر ہوتا ہی ہے دوسرا وہ پلیاں چاہیے جس کے اندر کیا وطر ہو یا متقابلہ ہو سمجھ میں آ رہا ایک متصلہ ہو دوسرا چلو وطر ٹھیک ہے نا وہ پلیاں لے لیتے ہیں جس میں متصلا اور وطر ہیں تو وہ تلاش کرے کون سا ہے کوس والا ہے تو ابھی تک میں لکھ دیتا ہوں تھیٹا برابر ہے متصلہ بٹا وطر کتنا ہے تینتیس اشادیا سات چار سمجھ میں آ گیا ہم برابر ہے متصلہ کتنا ہے کوئی پتا نہیں ہے بدر کتنا ہے اٹھارہ صحیح ہو گیا اب ہم نے متصلہ معلوم کرنا ہے نا تو لہٰذا یہ جو اٹھارہ ہے اس کو اٹھا کے فیدر لے جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ یہ کر لیں کوس تینتیس اشریہ سات چار کی معلوم کر لیں اس کے ذریعے سے معلوم کیا ہے صفر اشریا آٹھ تین ایک کوس تینتیس سات چار برابر ہے صفر آٹھ تین کیونکہ اس کی جگہ برہم نے یہ لکھ لیا صحیح ہو گیا اب یہ جو اٹھارہ ہے نا اس کو ابا کے ہم ادھر لے آتے ہیں تو ہم ادھر لے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا صفر اشاریہ آٹھ ادھر نیچے تھا نا یہ تقسیم ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ زرب ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا برابر ہو گیا اس, اس کے نیچے ایک بچا जब अदर कहीं से जाता है तो पीछे एक लाख भी छोड़ता है इसके नीचे एक बचाव है लेकिन बटा एक का कोई मतलब नहीं होता मतलब यह कैसा दो बटा एक इसका मतलब है कि दो बस लेकिन अगर एक बटा है इसका कुछ मतलब होता है दो बटा एक का कोई मतलब नहीं होता बटा का मतलब होता है यहां मुतसिला बटा एक है तो इसका कोई मतलब नहीं वो एक मुतसिला ही अब आप इसको जल्द दे दें आपस में شری آٹھ تین ایک زرو اٹھارہ کیا جواب ہے چودہ اشاریہ نو پانچ چودہ اشاریہ نو چھ برابر ہو گیا متصلا تو ایک کو کاٹنے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا یہ جو متصلا ہے <coughs> یہ چودہ اشاریہ نو چھے آٹھ انچ کا ہے یہ کام کیا سمجھ میں آ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا بہت آسان کام کیا ہے ادھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں متصلہ معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے کلیہ پہلے تلاش کیا جس میں متصلہ وطر اور زاویہ استعمال ہو رہا تھا تو متصلہ وطر زاویہ قوس میں تھا ہم کوٹا کہ یہاں لے آئے متصلہ کی جگہ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے تھے اس لیے کہ معلوم نہیں تھا وطر کی جگہ 18 لکھ دیا تھیٹر کی جگہ ہم نے تینتیس 74 سات لکھ دیا سینتیس تینتیس شریعہ سات چار نکالا تو یہ جواب آ گیا متصرا کو اسی طرح یہاں رہنے دیا اٹھارہ کو یہاں اسی طرح رہنے دیا پھر اٹھارہ کو اٹھا کے ادھر لے گئے تو یہ ہو گیا بڑے شریع تین آٹھ تین ایک ضرور اٹھارہ برابر ہو گیا متصرا بٹھا ایک بٹائے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا متصلہ برابر ہو گیا ان کو دیا چودہ شریہ نو چھ آٹھ کے تو یہ نے کیا تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے برابر ہے جی. چودہ شہریا نو پانچ آٹھ ہے بس کیوں کچھ کسی کو کچھ ہو کسی کچھ لوگ کوئی مسئلہ نہیں ایسے چلتا ہے آپ نے یہ حدت میں فرق کر دیا ان کو سول آٹھ تین ایک کوئی مسئلہ ہو گیا وہ بات کتنی سمجھ میں آ ایک اور بھی طریقہ ہے اس کے معلوم کرنے کا وہ یہ نماز کتنے بجے نماز کو دیر سے ایک بجے تک وہ یہ ہے کہ اس کو مٹا دیتا ہوں یہ زایہ ہمیں معلوم تھا کو چھوڑ اس کو دیکھتے یہ ہم نے معلوم تو کر لیا ہے لیکن ہم نے وطن کے اعتبار سے کیا کون سا کھلے لگاتے ہم اس کے ذریعے سے نہیں کر سکتے وہ کیسے دیکھیے جس میں متصرہ متقابلہ استعمال ہوا ہو اور تھیٹا استعمال ہوا وہ کون سے ٹین اب دیکھیں میں یہاں ہوں ٹین برابر ہے متقابلہ بٹا मुक्तला ट्रेन थी डॉप ट्रेन तैंतीस शरिया सात चार बराबर है मुतकाबिले कितना है दस बटा मुतसिला तोजो से देखो तो बस ठीक है ट्रेन सैन तैंतीस शरीय सात चार जरा कितना होता है شاریا سات نو ٹھیک ہے برابر ہے دس بٹا سیلا صحیح ہو گیا اب یہاں آگے دو طریقے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک طریقہ میں استعمال کرتا ہوں پھر دوسرا بات بتا دوں وہ یہ کہ آپ اس کو اٹھا کر ادھر لے جائیں یہ اوپر ہے تو یہاں جا کے نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کو اٹھا کر ادھر لے جائیں یہ نیچے یہ ہے اوپر آ جائے یہ ٹکسیم میں زرو ہو جائے گا اوپر ہو کیا ہو? یہ اوپر ہو رہا ہے اوپر یہ نیچے چلا جائے گا صحیح ہے تو یوں کر لیتے ہیں دیکھو اس کو متصلہ کو اٹھا کے ادھر لے آتا ہوں اس کی جگہ پہ متصلا برابر دس کو اپنی جگہ لے دیتا ہوں اس کو اٹھا کے نیچے لے جاتا ہوں اسے سات, نو. بات سمجھ میں آئی میں نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا ہے. اس کو اٹھا کے ادھر دیکھیں اس کو اٹھا کے کدھر لے آؤ صحیح ہے تو اب متصرہ برابر ہو گیا دس بٹا سکر اشاریہ چھ چھ نو اب دیکھیں اس کو تقسیم پر دیکھیں دس تقسیم یہ چودہ اشاریہ چودہ اشاریہ नौ सात दो नौ सात दो नौ छह आई कोई फर्क नहीं ज्यादा फर्क नहीं ये उतना ही निकल आए so, सोच समझ में आया बता क्यों आए दो तरीके मैंने बताए हैं आपको यह मुद्दा सिरा मालूम कर के आप आपस में इसी को इसी तरह انہیں مقداروں کے ساتھ ان دونوں کو اگر ایک دوسرے کو بتائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ابھی بھی پانچ سات میں ہیں اس کو ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں دوسرے کو سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ اس کا طریقہ یہ ہے de la voz de la gente